بہت نواز بہت خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں لاز گوش شاعر ہیں اللہ تعالیٰ نے نصر پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر آپ کو ایک مقام عطا کیا محترم جناب سبی الدین صبی رحمانی صاحب میرے بھائی جان بھی ایک اور ممتاز شفیت تشریف ہیں آپ کا تعارف ماشاءاللہ اللہ کیا کروں افطار میں ماشاءاللہ اللہ میں ان کا رفیق رہا ان کی محبت ان کے علم سے ہم نے بڑا استفادہ کیا آپ بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں محترم جناب علامہ مفتی سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہ زبانوں پر عبور دیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ والی وسلم کی صلاح اور توصیف بارہ زبانوں میں کیا کرتے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے اردل عزیز محترم جناب عمران شیخ قادری صاحب ان کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ ایک پیاری سی مسکراہٹ جب میں نے ان کو لگ دیا تو ان کی آئی ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ اللہ آپ سے جو قرآن ہے بہت ہی خوبصورت آواز کے حامد شناخواں ہیں محترم جناب ڈاکٹر نثار مارفانی صاحب اور آخر میرے تشریف فرما ہے میرے بائی جانب آپ کو بھی ماشاء اللہ اللہ تعالی نے بہت ہی عمدہ مقام اتا کیا ہے پاکستان کیا پاکستان سے باہر آپ کی بڑی مستند شناخت محترم جناب ریحان قادری صاحب میرے دائیں جانب ماشاء اللہ تشریف فرما ہیں ان کے بارے میں میں کچھ باتیں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن ابھی صرف ان سے تعارف ہوگا محترم جناب حافظ طاہر قادری صاحب ماشاء پاکستان پاکستان سے باہر بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بین الاقوامی سطح کا سناخہ بنایا ہے ان کے بعد تشریف فرمائیں آپ کے مسائل کا حل دو لوگ کیا کرتے ہیں لیکن آج ایک شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں آپ ان کو ہمیشہ یورپ اسپیشل میں دیکھا کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز تکنم محترم جناب اے کے میمن صاحب ان کے بعد تشریف فرمائے آپ نے نات چاہے ایک نیا پروگرام دیکھا بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے جس کے اندر ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف کیا کرتے ہیں محترم جناب آغا منہاج صاحب اور آخر میں تشریف فرمائے ناظرین ان کی میں کیا بات کروں اور ان کا کیا تعارف کراؤں ان کا تعارف ماشاءاللہ اللہ یہ خود ہیں حافظ قرآن ہیں قاری قرآن ہیں ممتاز معبر ہیں اور ان کے بارے میں جس طرح سے کالز آتی ہیں ماشاءاللہ اللہ کہ لاکھوں شاگرد جس وقت پوری دنیا میں قرآن سنی اور سنائیے کے ذریعے قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں قرآن کو سمجھ بھی رہے ہیں قرآن پر عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب آپ <سلام> تمام اب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں سید صاحب بہت بہت آپ کو عید مبارکی درخواست تشریف صاحب بہت بہت عید مبارک آپ کو تشریف آفر صاحب بہت بہت عید مبارک شکریہ تشریف جہان بھائی بہت بہت عید مبارک مفتی صاحب بہت بہت عید مبارک تشریف آفا صاحب بہت بہت عید مبارک آپ کو اللہ فکر ٹھیک ہے بھائی تشریف حافظ صاحب بہت بہت عید مبارک جناب سر آپ سے تو ملنا بہت ضروری ہے نا تشریف ہے تو جناب یہ تعارف کا ہمارے مہمانان کا اور اتنی پیاری سی شخصیات ماشاء اللہ آج آپ کے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں اور آپ میرے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں کیو ٹی وی کے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اپنے جذبات کا اپنے احساسات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی پیغام اپنے چاہنے والوں کو دینا چاہیں دنیا میں آپ کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو اب تو بہت آسان ہے کہ کیو ٹی وی نے ایک گلوبل فیملی کا تصور دے دیا ہے تو اس گلوبل فیملی کے ذریعے آپ اپنی فیملی کو تاثرات سے آگاہ کریں اپنے جذبات سے اپنے احساسات سے کہ جہاں ایک ماں اپنے بیٹے سے عید کے موقع پہ دور ہے جہاں ایک بیوی بی اپنے شوہر سے عید کے موقع پہ دور ہے جہاں ایک بہن اپنے بھائی سے عید کے موقع پہ دور ہے جہاں ایک بھائی اپنے بھائی سے عید کے موقع پہ دور ہے جہاں ایک بچہ اپنے والد سے عید کے موقع پہ دور, دور ہے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں جوائن کریں اور آ کر اپنے جذبات کا اپنے احساسات کا اظہار کریں اور دنیا بھر میں تمام جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو پیغامات بھیجیں سبھی بھائی آپ سے آغاز کرتے ہیں عید جی ایک بنیادی طور پہ خوشی کا کانسیپٹ ہمیں دیتی ہے رمضان میں ہم ماشاء اللہ پریکٹس کرتے ہیں عبادات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تمام پریکٹس ہونے کے باوجود یہ عبادات ہونے کے باوجود اگر ہمارے دل میں کہیں کینا کہیں بغض کہیں عداوتیں کہیں نفرتیں باقی ہیں हم. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہماری عبادات قبول ہو گئیں یا ابھی بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے بسم اللہ رحمٰن السلات و السلام علیکم یا رسول اللہ سب سے پہلے تو جنین کے وسات سے اور اس کی وساطت سے تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں دین جہاں تعلیمات دیتا ہے ہمیں احکامات دیتا ہے وہیں کچھ تقاضے بھی کرتا ہے ظاہر ہے کہ رمضان ہماری روحانی پریکٹس ہے روحانی تربیت ہے تزکیہ نفس ہے اور روحانی بالیدگی کا سبب ہے یہ تیس دن جو ہم گزارتے ہیں روزے اور عبادات کے ساتھ یہ روح کو اعلیٰ اور آسا مقامات تک لے جاتے ہیں اور روح کا اعلی اور ارفا مقامات تک جانا جو ہے وہ دنیاوی اور روحانی علائشات سے پاک ہونے کے معلوم ہے بالکل اور یہ روحانی علائشات کیا ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے بوجھ حسد کینا برائی کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹی موٹی معمولی دعوت ظاہر ہے سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی رنجش ہوتی ہے لیکن یہ خوشی اور یہ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے تمام معاملات کو ایسی تمام قدورتوں کو کینا کو اپنے دل سے دور کریں اور اپنے اس بھائی کو جس نے دین نے ہمارا بھائی بنایا ہے دین نے ہمارا رشتہ قائم کیا ہے اس سے مل جائے بات جاری رکھیں بھائی ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ لیکن اس ساتھ سے پہلے ایک اور ساتھ ہے جو کسی کالر کے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جنیش بھائی جی میں بات کر رہا ہوں اور کہاں سے جی میں نازیہ بات کر رہی ہوں چوک اعظم سے جی فرمائیے بہن پہلے تو آپ کو بہت بہت عید کی مبارکباد بھائی آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک خیر مبارک آپ سب آج یہاں بیٹھے بہت, بہت خوشی ہوئی ہے کل بھی ہم نے پروگرام دیکھا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہماری بہت مشکل سے ٹال لگی ہے <تصفح> اور میں ڈاکٹر نثار بھائی سے بات کرنا چاہوں گی بالکل بات کیجیے اگلی آواز آپ ڈاکٹر صاحب کی سنیں گی السلام علیکم ڈاکٹر علی بھائی وعلیکم السلام آپ کی ماشاء بہت آواز ہے اور ماشاء آپ پیسے بھی بہت پیارے ہیں بہت شکریہ آپ کا آج بہت خوشی ہوئی میں آپ کو دیکھ کے آپ کا بہت شکریہ بھائی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں ابھی یہ مت پوچھیے اس لیے کہ ابھی شادی ماشاء ان کی ہوئی ہے اور ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک سوالے اولاد عطا کرے اور جس انداز سے ماشاء اللہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ول وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں اتار دیا ہے اسی انداز سے ہم یہ امید رکھتے ہیں بلکہ ہمیں یقین ہے کہ ان کی اولادیں ان اللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی سبھی بھائی آپ گرمانے تھے کا مقصد یہی ظاہر ہے کہ یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں جو دین نے ہمیں فراہم کیے ہیں خوشی کے ساتھ ساتھ دل سے ہر قدورت کو نکال دینا ہر قسم کے معاملے کو جو کسی بھی طرح کے رنج کا باعث بن سکتی ہے دکھ کا باعث بن سکتی ہے اس کو دل سے دور کرنا اور اپنے ہر اس بھائی کو گلے لگانا جس کو دین نے ہمارا بھائی بنایا دیکھیں جناب ایک اور بھائی ہمارے ساتھ اب کون ہیں السلام علیکم جناب کون اور کہاں سے سر میں فہد بات کر رہا ہوں سعودیا سے جی فہد سا فرم سب کو میرے اور میرے دروازوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی عید مبارک, مبارک, مبارک سر بڑی دیر سے کال ٹرائی کر رہا ہوں اب جا کے کال ملی ہے کل بھی نہیں ملی تھی خنیل بھائی کو اور پوری کیو ٹی وی کی ٹیم کو بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی مبارک کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پر سر بس پیغام میں یہی دوں گا کہ کیو ٹی وی دیکھا کریں کیا بات ہے بہت جانے اور مختصر پیغام بہت جانے بہت مختصر پیغام آپ کا شہر ہے میرے لیے اگر آپ اجازت ہے تو میں سنا دوں یہ کہ ہمارے ساتھ شاعر بیٹھے ہیں کوئی بھی وہ کہتے ہیں اپنا وہ وزن ہوتا ہے نا وزن سے ہٹ کے کوئی شعر مت سنائیے گا ورنہ مصیبت ہو جائے گی ہمارے لیے نہیں نہیں نہیں سنائیے میرے لیے آپ کے لوگوں کے لیے ایک شعر ہے یہ سننے اس دوستی کا انداز بھی کیسا ہے کیا بتائیں گے انداز کیسا ہے نہیں کیا بتائیں یہ انداز کیسا ہے تو کیا ہے بتائیں تو صحیح ہاں اب سنے تو آگے اچھا آگے کیا بتائے گی انداز کیسا ہے کون کہتا ہے کہ آپ چاند جیسے ہیں چاند آپ جیسا ہے مطلب کس جیسا ہے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں جو سارے بیٹھے ہیں چاند ستارے سبھی آپ لوگوں کے لیے کیا بات ہمارے آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے اور آپ لوگوں نے جو رمضان میں جو افطار ٹائم چلایا آپ کی محبتیں آپ کی عنایتیں ہیں اور آپ کی دعاؤں کے ہم اسی طرح سے طلبگار ہیں آپ کا بہت آپ نے کی مفتی صاحب میں چاہوں گا آپ کی جانبانا اور ایک اور کالر کو پہلے شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم کون سا کہاں سے میں جی غلام دستگیر صاحب کیسے مزاج ہیں الحمد للہ آپ کے میں اگر غلط نہیں ہوں تو کل دکھی دلوں کا سہارا میں آپ کی کال آئی تھی دو دفعہ اچھا اب میں ایک بات آپ سے ارض کروں کل آپ نے ایک مشورہ دیا تھا ہمیں اور وہ مشورہ الحمد للہ خلید وارسی صاحب کے تبس سے پائے تکمیل تک پہنچا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ان پونے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد میں وہ ویڈیو فوٹیج دکھاؤں گا جس کی ڈیمانڈ کل آپ نے کی تھی جی بالکل بالکل آپ فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے تھے بس یہی کہ میں جتنے مومائزن بیٹھے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ اسی موضوع کو اسی ٹاپک پر بالکل ریگولر ٹائم دیں گے ان شاء اللہ جتنے اسلام بھائی پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو محسوس ہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ غلط ہے یہ برا ہے یہ غلط ہے اسی بہت سی بہت سی لیے میں کروں مجھے اندازہ ہے غلام دستگیر صاحب ماشاءاللہ ہمارے جو کیو ٹی وی کے دنیا بھر میں ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں ان کا مزاج ہمیں پتا ہے ماشاء ان کی علمی سطح بہت بلند ہے اور وہ گفتگو سننا چاہتے ہیں کنسٹرکٹو بات سننا چاہتے ہیں ڈسکشن سننا چاہتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ غلام دستگیر صاحب آپ نے ہمیں کال کی مکی صاحب کیا فرمائیں گے بنیادی طور پہ یہ جو کنسپٹ ہے انعد بوز عداوتیں نفرتیں جو آج ہمارے دلوں میں اتنا گھر کی ہوئی ہیں سبھی میں نے بڑی اچھی تمیز باندھی کہ بنیادی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ مور دین ایٹی پرسینٹ ہمارے ہیں ہم یہ کنسپٹ نہیں ہوتا لوگ زبانی طور پہ تو یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو معاف کیا آپ ہم نے ہمیں معاف کیا آپ ہمیں بخش دیں آپ ہمیں معاف کر دیں عید کا موقع ہے دل ملا لیتے ہیں لیکن مجھے اس کے بیسک جو کیا کہنا چاہیے اس کی جو مرکزیت ہے اس تک ہم نہیں پہنچ پاتے بسم اللہ محمد اللہم صلی علی محمد, محمد بہت بنیادی بات کی ہے اس سے پہلے میں آپ کی وسط سے کیو ٹی وی کے تمام ویورس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ ایسا کروں گا کہ دیکھیں ان نمن عید و نمن خاف کہ عید جو ہے وہ نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے عید اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کر لیا اور ماہ رمضان کی جو پورے مہینے کی پریکٹس ہے ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم اپنے رویوں کو تبدیل کریں اپنی ظاہری حالت کو اپنی باطنی دونوں حالتوں کو تبدیل کریں ایک حالت کو تبدیل کرنے کا نام رمضان نہیں ہے جب ہم نے اپنی ظاہری حالت اور اپنی باطنی حالت کو تبدیل کر لیا اس کے بعد اللہ اب العالمین نے یہ عید کا دن ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم آپس میں خوشیاں بانٹیں اور خود بھی خوشیاں منائیں دیکھیں اور مذاہب میں کچھ اور ہوگا لیکن اسلام میں جو خوشی خوشی منانے کا تصور ہے وہ اپنی ذات تک محدود میں بلکہ یہ اوروں تک بھی اس کا دائرہ اختیار ہوا کرتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم خود خوشی منائے اور ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ غمگین ہے یا حضن میں ہے تو ہم جب تک اس کو خوشیاں نہ بانٹیں جب تک اس کے غم کو ہم دور نہ کریں اس وقت ہماری خوشی مقام یہ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی یہ تو ایک باقاعدہ حق کے عمد کے حوالے سے ایک موضوع آ جس پہ ہم کلام کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے وہ میل چھٹ جاتی ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب تک اپنے دلوں سے بغض انعب اور میل کچیل کو, کو دور نہیں کریں گے اپنے دوسرے بھائی کی محبت کو پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم عید کی حقیقی خوشیاں نہیں پا سکتے بات جاری رکھتے ہیں صحیح صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم اتنی ایکسرسائز کرنے کے باوجود بھی زبانی طور پہ تو میل کو صاف کر لیتے ہیں لیکن وہ جو باتیں ہیں وہ ہمارا صاف نہیں ہو پاتا ان وجوہات پہ ذرا سا مطلب فرمائیں کہ کیا دیکھتے ہیں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بنیادی بات یہ ہے جو سبھی صاحب نے یہ فرمائی اس میں یہ کہ سب سے بڑی چیز ہے احساس کا فقدان یعنی جو عہد و پیما ہو اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں تو جو کیفیت ہماری اس وقت ہوتی ہے توبہ کے وقت استغفار کے وقت رجوع اللہ کے وقت جس وقت ہم خدا کے سمے گڑگڑا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے قلب پر اور ہمارے ذہن پر جو کیفیات احساس کی ہوتی ہے وہ جیسی ہمارے دل و دماغ سے اوجل ہو جاتی ہے معطل ہو جاتی ہے تو جناب شیطان اپنی طرف سے رکنا ڈالنا شروع کر دیتا ہے دراصل انسان کی زندگی جو ہے جس کو صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ دو چیزوں سے مرکب ہے اس میں اگر جو شخص انسان کی تخلیق کی وجہ اور اس کی نفسیات کو نہیں سمجھ پاتا وہ کبھی نفس کا محاذہ اور اللہ کی طرف جانے کے لئے تمام چیزوں سے جان چھوڑا کر رب کریم کی طرف واصل ہونے کا طریقہ تلاش نہیں کر سکتا وہ دو چیز یہ کہ انسان کے اندر اللہ نے قوت ملکی بھی رکھی ہے یعنی فرشتوں والے پاکیزہ صفات محبت الفت اخوت رحمدلی دوسرے کی طرف رغبت کرنا اپنے آپ کی بجائے دوسرے کا خیال رکھنا یہ ساری قوت ملکی کے تقاضے ہیں اور دوسری جانب قوت بہیمیت ہے اپنی نفس کی خواہش ہرس تما اپنا ہی سوچنا دوسرے کو نقصان دے کر اپنا ہی پیٹ بھرنا دوسرا جائے قتل ہو جائے مارا جائے جس مرحلے میں پہنچ جائے اپنا سکون اسے حاصل کرنا یہ ہے قوت بہیمیت اب رمضان المبارک بیسک یہ عبادت ہے قوت بہیمیت جو ہے اس کو پروان چڑھانے کی چیزیں جو ہوتی ہیں جو اس کو بلند کرتی ہیں وہ سفیہ نے بیان فرمائی ہے کہ جناب اس میں بندہ جب اپنی ذاتی کے لیے سوچتا رہتا ہے تو قوت بہینیت کو قوت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے لیکن رمضان مبارک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر استغفار کی بات ہے بندے کو اپنی اوقات بتائی جاتی ہے کہ جناب تم گناہ ہو تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو رجوع اللہ کرو مجمع کے اندر آؤ اور جہاں مجمع ہوتا ہے وہاں پر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور غریبوں کا خیال رکھو افطار کے وقت زکات دینا یہ تمام چیزیں جس سے قوت ملکی کو عروج دیا جاتا ہے غیر کی طرف راغب کرتے ہو تو ہم جہاں قوت ملکی کے تقاضے کو رمضان میں پورا کرتے ہیں زکوۃ دے کر غریبوں کا خیال رکھتے ہیں صدقات دیتے ہیں صدقۂ فطر دیتے ہیں افطاری میں خیال رکھتے ہیں سہری میں خیال رکھتے ہیں یا جناب نماز کے لیے جا رہے ہیں دوسرے کو دعوت دیتے آئیے نماز تو رمضان مبارک اصل ایک اس قوت ملکی اور یہ روحانی قوت کو پریکٹس کے طور پر بلند کرنے کا نام ہے اور جیسے ہی اپنے شباب کو پہنچ جاتی ہے تو یوم تشکر کے طور پر عید ہمیں عید آ جاتی اب تقاضہ اس کے بعد یہ کہ جو ذہن ہم نے رمضان المبارک میں رغبت اور نیکی کا رکھا تھا صلاح رحمی کا رکھا تھا برگزری کا رکھا تھا اخوت و احار کا رکھا تھا اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ جناب ہم دوبارہ شوال کے اس مہینے میں قدم رکھنے کے ساتھ ہم پیچھے لوٹ کر تجویز وفا کریں اور دیکھیں کہ جناب ہم نے وہاں پر کیا کہا تھا تو یقینا جب احساس ہمارے دلوں میں بیدار رہے گا تو کینا بغض یہ ساری چیزیں اس سے رفع ہو جائیں گی اور ایک بات میں اسی یہاں پر عرض کر دوں کہ اسلام جس طرح کے بھی آپ تشیف لائے اور آپ نے گلے ملا اور آپ نے تعارف فرمائے اور معانقہ ہوا یہ اسلام کا ایک عملی اقدام ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب جو پہل کرتا ہے اس کے دل میں اپنے مخاطب کے لیے وہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اسلام کے مجھے سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے صحابہ کو لگاتے تھے نوادشاہ سے نوازتے تھے خود آپ کا مقام مرتبہ سب سے آلہ ہے مخلوق کے اندر پھر بھی آپ صحابہ کرام کو ستائشی جملے کہہ کر گویا کہ ان میں رغبت دلاتے تھے کہ تاکہ ان کی زبان دوسرے کے لیے اچھے کلمات مات اصل میں وہ سینہ تو وہ سینہ تھا نا کہ جس سینے سے اگر کوئی سینہ مل جائے تو اس کا سینہ منور ہو جائے باقاعدہ کنورژن تھی نا اس کے اندر عمل کی طرف اگر توجہ کریں جنید صاحب کہ جناب یہ معاقے کے وقت ساری بات سادہ چھوڑ دیں ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت آپ اتنے کسی عزیز سے مؤنقہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے قلب کی کیفیت کیا ہوتی ایک دشمن سے بھی اگر بندہ معنقعہ کرتا ہے یا مسافرہ کرتا ہے تو اس میں قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے قلم یقیناً لین ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے اس کی محبت کی طرف وہ ایک راغب ہوتا ہے اس لیے اللہ رب العزت میرشاہ فرما جس کی ترجمانی سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ جب مسلمان مولقا کر کے جدا ہوتے تو دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے مقفرت ہو جاتی ہے اچھا کبھی بھائی ایک چیز یہ دیکھیں مولقا ہوا دل سے دل ملا دروج پاک کی کثرت ہو رہی ہے اس کے لیے بشارت بھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی کہ تمام گناہوں سے مغفرت ہو جاتی ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے ظاہری قلب مل گیا ظاہری قلب صاف بھی ہو گیا بات معاملات کیا رہ جاتے ہیں کہ جس کی صفائی نہیں ہو پاتی ابھی تو ہم پر چل رہے تھے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام صرف رمضان سے شروع نہیں ہوتا تو پورا سال ہمارے زندگی میں اس کے اثرات اور اس کی تعلیمات اور اس کے پریکٹس رہتی رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے عید ملن اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمید اقبال حاضر کر ہمارے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں اور ہم بے شک آج کے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں آپ کی پیاری سی پسندیدہ شخصیات کے ساتھ اسی وقت ناظرین بریک کے درمیان ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے حرد العزیز میزبان محترم جناب شاہد مسرور صاحب نے ان سے بھی انشاءاللہ گفتگو رہے گی اور ان سے بھی بات چیت کریں گے عید ملن کے حوالے سے کہ عید کیسے مناتے ہیں اور کیا کچھ پیغامات دنیا بھر کے تمام دیکھنے والوں کو دینا چاہتے ہیں حافظ طاہر قادری ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اللہ موجود ہیں اور آپ کو میں نے ایک بات تو بتائی تھی ایک راز کے اوپر سے میں نے پردہ ہٹایا تھا اسٹار ٹائم میں اور اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کی بڑی مبارکبادیں بھی آئیں اور آج آپ کو ماشاءاللہ حافظ صاحب کو دیکھ کے اندازہ بھی ہو رہا ہوگا کہ اس خوشی کا احساس ان کو ماشاءاللہ کتنا ہے ابھی ابھی مدینے سے ماشاءاللہ اللہ لوٹے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی عید جو ہے وہ اس مرتبہ کیسی گزری ہے میں نے یہ خیال رکھیے گا کہ اس پر بڑا زور دیا ہے آپ نے کہا کہ نکاح راز میں نے نکاح کب کہا میں نے نکاح کی تو بات ہی نہیں کی میں تو آپ سے میں نے نکا میں نے لفظ استعمال کیا انہوں نے تو عیدی بھی نہیں کہا ہاں میں نے کچھ بھی نہیں کہا ابھی اس مرتبہ دیکھیں شاہد بھائی نے بہت اچھا خیال رکھیے گا یہ بتائیے کیسی گزری ماشاءاللہ اس مرتبہ اس دفعہ عید بہت اچھی گزری الحمد للہ پچھلی مرتبہ مختلف ہے کہ اس دفعہ فیملی کو زیادہ ٹائم دیا میں نے فیملی کو زیادہ ٹائم دیا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے اچھا ویسے روٹین میں کیسی عید گزرتی ہے ویسے روٹین میں تو مطلب وہی اتنی خاص نہیں تھی لیکن اس دفعہ اس حوالے سے کہ پہلے دن بھی میں نے فیملی کو ٹائم دیا والدہ کو لے کر ننیال میں پھر سارے رشتے دار سے ملنا اور سسرال سسرال میں رشتے داروں سے سسرال میں رشتہ داروں سے ملنا ہاں رخصتی تو ابھی آپ کی نہیں ہوئی نہیں ان کی کہا ہوگی بات یہ ہے لیکن اس دفعہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ پچھلی دو سے زیادہ آپ کو خوشی محسوس ہوئی ہاں نکاح مدینے پاس ماشاء اللہ آپ گئے اور آپ جو ہے وہ رمضان کے بالکل اواخیر میں لوٹے تھے تو کیا کیسے سرور تھا کیا موسم تھا وہاں کا رمضان شریف میں اس دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گرم فرمایا کہ تمام اہل خانہ کے ساتھ حاضری ہوئے الحمدللہ اور یہ سب سے بڑا مجھے انعام ملا سکا کہ بازار سے کہ وہاں بالکل سرکار کے مواز کے سامنے امت خزرہ کے نیچے مطلب سائے میں بالکل نکاح ہوا مجھے یہ سعدت بہت بڑی ہے میرے والدین کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی اس حوالے سے کہ میرے ہمارے مطلب بچوں کا نکاح ندی پاک میں ہوا تو مطلب والد صاحب اس حوالے سے بہت ماشاء اللہ دعائیں کرتے تھے اور ان کی روٹین میں کہ درد پاک بہت کثرت ہے میری والدہ بھی بہت ماشاء اللہ نیک اور بے روزگار یہ خاص والدین کی میں کہوں کہ آج میں اس ہوں مجھے اتنا بڑا انعام ملا بات یہ حافظ اولاد جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنی ترقی کو اپنے علم کے اوپر نہیں دیکھتی وہ ہمیشہ ماں کی دعاؤں پر ہی دیکھتی ہے اور یہ سادت کی نشانی ہوتی ہے ایک مہمان آپ کو میں کبھی کبھار بڑے مطلب اگرہ مداح سے کہتا ہوں کہ آپ ایک مہمان نہیں ہیں بلکہ ایک ہی مہمن ہے تو ماشاء اللہ اللہ uh, تعالیٰ نے آپ کو بڑا خوبصورت اندازے تکلم عطا کیا ہے بہت کم عرصے میں ماشاءاللہ اللہ آپ نے کیو ٹی وی پہ ایک جگہ بنائی آپ کے مسائل کا حل پروگرام کر کے اس عید کا موقع پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پچھلی عیدیں تو بہرحال آپ کی رہی لیکن میڈیا پہ باقاعدہ آپ کا آنا اور اس کو انٹرٹین کرنا پھر دینی پروگرامز کو کرنا تو کیسے محسوس کیا اس عید کو جنید سب سے پہلے تو میں آ, وہ تمام ویورس موجود ہیں اور سب کو ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے تمس سے آ, رمضان المبارک کا مہینہ اپنی فیوض و برکات کے ساتھ جب جاتا ہے تو عید کی نوید لے کر آتا ہے اور عید لفظ ہے خوشی کا راج کا اپنے پروگرام یہ سارے دوستوں کو یہاں پر جمع کیا ایک تو خوشی حافظ صاحب کو ملی دوسری خوشی عید کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمیں عید کے موقع پر ہمیشہ ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو اسپیشل ہو جو خاص ہوں. اور آپ نے کہا عید کیسے گزری عید الحمدللہ بہت اچھی گزری روایتی اندازوں میں جیسے ہوتا ہے ہم سب اس طریقے سے گزارتے ہیں لیکن میں اپنی زندگی کی ایک عید نہیں بھول سکتا بات جاری ایک جانب اشارہ کیا اب میں تھوڑا سا وضاحت آپ کو کر دوں کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ بہت آخر میں جا کے میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ ہم آپ کو کیا دکھانے والے ہیں آج کا یہ پروگرام ہمارا چند ایک لوگوں کے نام ہے ان میں بالخصوص ہم ان بے سہارا افراد کے نام کر رہے ہیں جو کسی کی ماں ہے کسی کی بہن ہے کسی کی بیوی ہے کسی کی بیٹی ہے اور اس معاشرے کی آپ کمزرفی کہیے یا یہ کہیے کہ ہمارے یہاں خود جو ہے بہت زیادہ رج بس گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اپنے گھروں سے نکال دی گئی ہیں اور آج وہ جو کی خوشیاں ہم تلاش کرتے ہیں دراصل وہ ان کو بالکل بھی میسر نہیں ہے وہ غمزدہ ہیں وہ ملال میں مبتلا ہیں وہ تکلیف میں مبتلا ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد میں آپ کو وہ ویڈیو فٹیج دکھاؤں گا کہ جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک خوشی ناظرین ہماری ہے کہ ہم بیٹھ کے ماشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ان کا چاہنے والا کوئی بھی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ان کے پاس غیر جا کر تحفے تحائف دے دیا کرتے ہیں ان کو پھول دے دیا کرتے ہیں ان کو کپڑے دے دیا کرتے ہیں ان کی خوشی ٹوٹل وہی ہے تو بالکل آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اور اس کے بعد آپ کی کال بھی شامل کریں گے اور ایک اور چیز نازری کہ وہ تمام افراد جن کے یہاں اس عید کے موقع پر فوجگی ہوئی ہے اور پہلی عید جن کے گھروں میں ہیں ہم بہرحال اس ٹرانسمیشن کو ان کے نام بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ شاء میں ایسا ثواب کی درخواست بھی آپ سے کریں گے تاکہ وہ جو ایک خلا ان کے گھروں میں بن چکا ہے کہ ان کے اپنے چاہنے والے ان کے گھر سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعائیں مفرت کریں گے ایک ہی آپ سے بات جاری رہے گی انشاءاللہ شاء مینا صاحب آپ کی جانے باتیں کا تجربہ کیسا رہا پہلی عید کا کیو ٹی وی کے حوالے سے, QTV QTV. حوالے سے؟ پہلے تو میں تمام مسلمان بھائیوں کو اور تمام حاضرین کو ناظرین کو اپنی طرف سے مبارک پیش کرتا ہوں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عید تو الحمدللہ بہت اچھی طرح گزاری جاتی ہے پاکستان میں لیکن وہ جو ابھی ایک بات آپ نے کہی ہے کہ اسپیشل لوگوں کے ساتھ جو عید منانے کا جو تصور ہے وہ یہاں پر کافی کم ہوتا جا رہا ہے اور جس طرح پروگرام کے موضوع کو جس طرح آپ نے شروع میں سٹارٹ لیا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ دنوں سے نفرتوں کو اور کدورتوں کو دور کریں اس طرح کے آج کل ایک ایس ایم ایس بھی آپ نے دیکھا ہوگا پندرہ شاہبان کو آتے ہیں عید کے موقع پر آتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جس طرح مفتیان یہاں تشریف فرمائے انہوں نے بھی گفتگو کے آغاز میں یہی بات کو کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ تربیت جو ہوتی ہے دینی تربیت ہمارے گھروں میں رائج نہیں ہے اگر ہمارے گھروں کی تربیت میں ہمارے بڑوں سے یہ بات اگر ہم تک پہنچے صحیح طرح سے کہ دلوں کی نفرتوں کو کدورتوں کو ہمیشہ ہی جو ہے اس کو نگلیکٹ کرتے ہوئے چلیں تو میرا خیال ہے کہ ہر عید ہمارے لیے عید سعید ہوگی انشاءاللہ شاء بھی فرمائیے کہ کیا یہ بات کسی حد تک ممکن ہے کہ ہمارے تربیت کا فوضان ہے تربیت کی کمی نظر آتی ہے آپ سے کلام کرواتے ہیں ایک اور شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم خیال شاید کال ڈراپ ہو گئی جی سر سب سے پہلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام علیکم السلام ٹیلی ویژن کے ویورس کو جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام سب کو عید مبارک مبارک جنیند بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے یعنی کہ یہ فقدان تو تھوڑا نظر آتا ہے کیونکہ ہم عید کی خوشیوں میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو بھول جاتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے گھروں میں جو افراد تھے اب وہ نہیں ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہیں ہے جیسے آپ نے بولا کہ اسپیشل لوگ جو خاص طور بےچارے وہ ویٹ کرتے ہیں کسی کا کہ وہ آئیں ان کے ساتھ عید منائے تو واقعی ہمیں یعنی کہ جب ہم عید منا رہے ہیں تو ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے جو بیچارے ترس رہے ہیں عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے اپنے بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے یعنی کہ بچوں کو سکھائیں اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ بیٹا عید جو ہے وہ یہی نہیں کہ آپ خوش، خود ہی خوش ہو جائیں اور اپنے گھر میں یعنی کہ خوشیاں بنائیں ایسے لوگوں کو ضرور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو ان خوشیوں سے دور ہیں اسپیشلی اس دفعہ جو عید ہماری گزری ہے خاص طور پہ میرے فادر انلہ جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو رجب کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا تو بہت ہی سیٹ تھوڑی ہماری گزری ہم اپنے والدین کو ملنے جاتے تھے پہلے دن لیکن اس دفعہ ہم سسرال گئے اپنے فادر نے لگے گھر پر تو یعنی کہ رنجیدہ ماحول تھا کیونکہ کچھ ہی ماہ پہلے کا انتقال ہوا <تصفح> تو میں سب سے گزارش ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو یاد کریں جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے دعائیں کریں اشارے ثواب کریں اور جو ایسے لوگ جن کے کوئی, کوئی ملنے والا نہیں یعنی اسپیشل لوگ خاص طور پہ جن کے نہ فادر ہیں، نہ مدر ہیں ان کو خاص طور پہ ان کو یاد رکھی بالکل صحیح فرمایا آپ نے شاید مصرور یہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں تصور بہرحال الحمدللہ ہماری شریعت میں موجود ہے اب کے اب کے حوالے سے بات بھی بہت کی جاتی ہے بیانات بھی بہت آتے ہیں خدبات بھی بہت ہوتے ہیں تقادیر بھی بہت ہوتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں حق کے ابد میں کس حد تک جانا چاہیے بالخصوص اگر ہم اس موقع کی بات کریں کہ جہاں پر اسپیشل لوگوں کے پاس جانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جہاں پر بے سہارا لوگوں کے پاس جانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کے پاس جانے والے بہت کم ہوتے ہیں جن کے اپنے نہیں ہوا کرتے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہمیں کس انداز سے عید کو منانا چاہیے ہمارا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ جو چیز ہمارے مذہب میں اور ہماری روایت میں نہیں ہے اس کو ہم اپنے معاشرے میں پنپنے نہ دیں مثلاً یہ کہ اولڈ ہاؤسز جو ہیں وہ ہمارے یہاں بننے ہی نہیں چاہیے تھے ہمارا <تصفح> معاشرہ اس لیے ممتاز تھا دوسروں سے کہ ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس نہیں تھے <تصفح> اور اب یہ ایک بہت بری بات ہے کہ ہمارے یہاں اولڈ ہاؤسز بن گئے ہیں لوگوں نے اپنے والدین کو اپنے بزرگوں کو ان گھروں میں جا کر جو گھر نہیں ہیں پناہ گاہیں ہیں وقتی پناہ گاہیں ہیں ان میں چھوڑ دیا ہے دیکھیں جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں اس بات کا احساس ان لوگوں کو ہوگا کہ جن کے گھروں میں بزرگ نہیں ہیں صحیح وہ جانتے ہیں کہ بزرگوں کے ہونے سے گھر میں ٹھنڈک ہوتی ہے کیا بات چھاؤں ہوتی ہے اور لوگ اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم وجہ اس سے کہ ہم بزرگوں سے ملنے جائیں دوسروں کے بزرگوں سے ہم ملنے جائیں پناہ گاؤں میں اس کے بجائے ہم لوگوں کو یہ درست کینا دیں کہ بھائی جاؤ اپنی ماؤں کو اپنے بزرگوں کو جو بھی ہیں ان کو جا کے اپنے گھروں میں لے کر آؤ اگر آج یہ چیز ہمارے معاشرے میں پنپ گئی تو یقین کیجیے کل ہم سب انہی پناہ گاؤں میں ہوں گے اولڈ میں ہوں اچھا یہ جو بات آپ نے کہی نا یہ میں نے بہت ڈیپلی اس بات کو دیکھا ہے آج بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے والدین کو کسی بھی طور سے چھوڑ چکے ہیں یا نکال چکے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے دوست احباب کے جاتے ہیں ان کے والدین کی بڑی تقریم کرتے ہیں عزت کرتے ہیں لیکن وہ جو ان کے حقیقی ماں باپ ہیں ان کی عزت اور تقریم یا ان سے دعاؤں لینے کا جو تصور ہے وہ تو مکمل طور پہ ختم ہے یہ مادہ پرستی ہے دراصل والدین الحمد للہ کی بھی اولادیں ہیں میری بھی اولادیں ہیں اور ہمیں سے بیشتر لوگ ہیں جو اس پروسس سے گزر رہے ہیں ہمیں اب احساس ہوا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے اگر قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے نا کہ تمہیں جو ہے وہ اولاد اور مال و دولت جو ہے یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے تو اولاد کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ مال و دولت سے بھی بڑھ کر انسان کے لیے محبت والی چیز یا انشیت والی چیز اولاد ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس یہ بھی تو مثال موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنی اولاد کو قربان فک کرنے کے لیے پیش کر دیا تھا ہم اپنی تعلیمات سے جب ہٹ جاتے ہیں نا یہ ساری چیزیں ایک تو یہ کہ اولاد کی محبت بہت زیادہ ہے والدین کی اہمیت کا اندازہ ان لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ جن کی اپنی اولاد ہو جاتی ہے جو لوگ اس پروسیس سے نہیں گزر رہے ہوتے ہیں وہ چاہے وہ دیکھیں بیوی بی ہو چاہے کوئی اور اسپیکٹس ہوں جس کی وجہ سے والدین سے نظر چرا لی جاتی ہے والدین کی عزت نہیں کی جاتی تقسیم نہیں, نہیں کی جاتی یا چھوڑ دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یا اس کو آپ پروسیز کر لیں خرابی کی طرف ہمیں بنیادی یہ طرف سے ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان اس سے پچھتا ہے بات جاری رکھیں گے ایک کالر میں شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت جی اللہ کا شکر ہے کون سا اور کہاں سے میں حیدرآباد سے آج کبھی احمد مکی صاحب کر رہا ہوں جناب فرمائیے عید سب کو عید مبارک آپ کو بھی عید مبارک کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو بھی اور حافظ صاحب کو بھی حافظ صاحب آدمی کو مبارک مبارکباد بالکل مبارکباد آپ کی پہنچیں ان کو جی جی علاج صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں بس سب کو سلام دعا اور عید مبارک سب کو مل سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت عید کی مبارکباد ریان خادری صاحب کیسے عید مناتے ہیں کس طرح سے مطلب معاملات رہتے ہیں گھر میں گزارتے ہیں باہر گزارتے ہیں کس طرح سے معاملات رہتے سب سے پہلے آپ کا شکریہ پوری کیو ٹی وی کی ٹیم کا خلی واسی صاحب کا کہ اس خوبصورت سی محفل میں مجھے بلایا اور تمام عالم اسلام کو میری جانب سے بھی عید مبارک اور جہاں تک عید منانے کا تعلق ہے تو اس دفعہ الحمد میری ڈبل عید ہے اچھا وہ کیسے اس لیے کہ الحمد للہ میں ستائیسویں شب کو میرے بیٹی کی بلا مبارکباد اللہ تعالیٰ نے نوازا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو اور عید تو دیکھا جائے تو بچوں کی ہوتی ہے اب ہم بچوں والے ہیں تو ذہر بچوں کی زیادہ فرمائی فوراً آپ نے تفصیل کر دی وضاحت کر دی اس بات کی بچے جو ہیں وہ ایدیاں وصول کرتے پھرتے ہیں اچھا اب ہم بڑے ہو گئے تو ایدیاں دینی پڑتی ہیں تو ادھر نقصان کا سدا ہو گیا اچھا لیکن یہ نقصان میں بھی تو فائدہ ہے بچوں کو محبت ہوتی ہے ایک طلب ہوتی ہے ایک چاہ ہوتی ہے جو لپک کے آپ کی طرف آتے ہیں کہ عیدی چاہیے اچھا تو کتنی عیدی فائدوں پہ بانٹ دیا کرتے ہیں آپ اس دفعہ کچھ زیادہ ہو گیا ویسے تو ہر سال بڑھ جاتے ہیں اماؤنٹ ڈسکلوز کرواؤں کہ نہ کرو <laughs> <laughs> <laughs> بہرحال مطلب کیا والدین کے ساتھ کیا سلسلہ رہتا ہے کس انداز سے دعائیں لینے جاتے ہیں کیا والدین تو میرے حیات نہیں ہے انہ ہے بچپن میں ہی دونوں انتقال کر گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مقصد فرمایا اس آس کمی محسوس ہوتی ہوگی ان کی اب اس کو تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہر سال یقیناً فیلنگس ہوتی ہے نا کہ ماں باپ نہیں ہیں سب کے پیرنٹس ہیں اب جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ اسپیشل لوگوں سے مطلب عید کی ملاقات ہونی چاہیے हुँ. تو مطلب صبح ماشاء اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس بات کو جاری رکھیں گے ناظرین وہ ویڈیو فوٹیج انشاءاللہ شاء اللہ بس کچھ لمحے کے بعد آپ کو دکھائیں گے اور بہرحال وہ ایسی فوٹیج ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید لاکھوں لوگ جو ہیں وہ آنسو سے روئیں گے بہت سی شخصیات ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھیں ایک اوروں کی شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جنیش بھائی جی میں بات کر رہا ہوں کون اور کہاں سے ہیلو بھائی جی بات کر رہا ہوں بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہوں جی میں گنگا جام سے بات کر رہی ہوں جی हूं کیا کہنا چاہتی ہوں میں آپ کے چینل میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں آپ کے چینل کی بہت شکریہ آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد اور کیا کہنا چاہتی اور میں بھائی کو بیٹی کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں بالکل آپ کی مبارکباد ان کو پہنچی بہت ہماری کال نہیں ہے آپ اگر ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں گی تو یہ پہلی مرتبہ آپ کی کال پر صحیح بات ہو سکے گی بہرحال میں مجبور ہوں ایک اور کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب کون صاحب اور کہاں سے جی کاش بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے آپ کے ساتھ جی کاشف صاحب اللہ کا بہت شکر ہے آپ ٹھیک ہے الحمد جی فرمائیے سب سے پہلے تو میں آپ کو اور تمام جتنے مہمان بیٹھے ہیں ان کو ایک مبارک بولوں گا خیر مبارک اور ٹاہر صاحب کو شادی کی مبارکباد بھی دوں گا جی بالکل آپ کی مبارکباد ان کو پہنچی اچھا ایک ریکویسٹ کرنی بات یہ بھائی کہ آج کوئی فرمائش ہم آپ کی پوری نہیں کر پائیں گے آج یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ سے گفتگو رہے گی آپ کے پیغامات رہیں گے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ بستے ہیں اپنے کسی بھی عزیز کو کسی بھی چاہنے والے کو کسی بھی رشتے دار کو کسی بھی دوست کو اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو میرا یہ ڈرائنگ روم میرا یہ ایوان آپ کا منتظر رہے گا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ڈاکٹر صاحب کیسے عید ہی مناتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ایک کالر کو میں شامل کر لیں السلام علیکم السلام علیکم السلام ہلو السلام علیکم السلام حضور اپنے ٹیلی کی آواز کو بند کر لیں السلام علیکم السلام جنش بھائی ٹھیک ٹھاک ہے جی اللہ کا شکریہ آپ ٹھیک ہے آپ کو بہت بہت مبارک کون سا اور کہاں سے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں جناب بہت بھائی جی اللہ کا شکریہ آپ ٹھیک ہے بھائی بہت خوشی کا پروگرام بہت شکریہ رہے بہت خوش شکریہ آپ پروگرام دیکھ کر بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ کی محبتوں کا ایک اور کالوں کو شامل کریں گے اور دیکھیں جناب دنیا کے کس خطے سے کس ملک سے کس شہر سے ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم جرید بھائی وعلیکم السلام کی چھوٹی بہن بات ہماری چھوٹی بہن پنڈی سے ہما ملک بات کر رہی ہیں جی الحمد للہ سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم آپ کو بھی بے بہت بہت عید مبارک کیا کہنا چاہتی ہیں شکریہ خرید بھائی آپ کی پوری ٹیم کو قبل ہم تک بھی عید مبارک اور طاہر بھائی کو بہت بہت نکاح کی مبارکباد مبارک آپ کی اور جنیش بھائی میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے آپ کی فیملی کے متعلق آپ سے پوچھا تھا آپ نے بات گول مول کر دی हाँ. آپ نے سب سے پوچھ لیا تھا لیکن اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ آپ عید کیسے مناتے ہیں اور جنرب مجھے ایک بات اور پوچھنی ہے آپ سے हुँ. کہ آپ टाइम تو جینئے صاحب کہ آپ کا یا تو افطار ٹائم سے پہلے خوابوں کی تعبیر ہوتا تھا یا پھر افطار کے بعد دکھی دن ہوتا تھا تو اب یہ ٹائم کیسے مینیج کرتے تھے کیسے اپنی فیملی کو ٹائم دیتے تھے بیٹا بات یہ ہے تھرڈ ڈے اس لیے کہ کچھ مصرفیات میری فرسٹ اور سیکنڈ ڈے رہی ہیں اور کیونکہ میں بہت زیادہ وہ تھک بھی چکا تھا اطلاع رمضان میں محنت کرنے کے بعد تو میں نے خود ریکویسٹ کی تھی وارسی صاحب سے کہ میں تھرڈ ڈے ایڈجسٹ کر پاؤں گا اور آج سوال کے پروگرام کیسے کرتے تھے تو یہ سوال آپ کو خلید وارسی صاحب سے کرنا چاہیے کہ ماشاء اللہ وہ راؤنڈ دا کلاس جس انداز سے محنت کرتے ہیں اور جس انداز سے ایفرٹس کرتے ہیں تو ہم تو ان کا شرد کیا کرتے ہیں اور میرا ایک ہی ہے جو بات میں نے وارسی صاحب سے کہی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم کے کاموں میں لگ جاتا ہے پھر اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ محنت کیا ہوتی ہے یہ تھکن کیا ہوتی ہے یہ تھکنا کیا ہوتا ہے بس کام ہوتا ہے اور کام ہوتا چلا جاتا ہے السلام علیکم محمود علیکم وعلیکم محمود بخل سے جی محمود صاحب کیا کہنا چاہیں گے میں یہ آپ نے بڑا اچھا قرآن دھرا ہے اور سب کو عید مبارک مبارک اور امام بھائی کو عید مبارک خیر مبارک ان کا دوست میں اور سب جو بیٹھے نا ان کو سب اور آپ نے قرآن بھرا بہت سارا کرایہ قرآنوں کا ان شاء اللہ جی آپ کو اور پسند آئے گا اب جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پروگرام کو آج ہم نے کس مقصد کے تحت ترتیب دیا ہے ایک اور کالوں کی شامل کریں گے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جنیدنکر وعلیکم السلام جنیدن میں ماشاء اللہ آپ بھی آگے لائن پہ فرمائیے جی جی آپ کو اور تمام گیسٹ کو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو تمام عالم اسلام کو میری طرف سے بہت بہت مبارک خیر مبارک بھی خیر مبارک فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں جنید انکل بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ سب کی ٹرانسمیشن دیکھ کے اور کل بھی بہت اچھی ٹرانسمیشن تھی اور اسپیشلی میں یہاں پر خلیل وارسی انکل اور حاجی عبدالروف انکل کو بہت زیادہ تھینکس کہنا چاہوں گی کہ ہمارے لیے ہر موقع پر اتنے ماولس پروگرام پرزینٹ کرتے ہیں اور اسلام کے اور عشق مصباح صلی اللہ علیہ وسلم کو پروموٹ کرنے کے لیے جتنا کام کیو ٹی وی کر شاید ہی کوئی اور چینل کر رہا ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا لائن پر رہیے گا کہ اب سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپنگ دکھائیں گے اس کو ضرور دیکھیے گا اور کوشش کیجیے گا ہمیں دوبارہ جوائن کیجیے گا اور صرف اتنا میں سننا چاہوں گا کہ کی کیا ہم نے اس بات کا قدا کیا جو ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اگر وہ میسج ہم نے ڈلیور کر دیا تو واللہ آج کی ٹرانسمیشن کا مکمل طور پہ حاقع ہو جائے گا اور کچھ کہنا چاہتی ہیں شاید لائن کی دوستان دوستان آپ کی ڈراپ ہو گئی ڈاکٹر صاحب کی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بات کر رہا ہوں کون اور کہاں سے بات کر رہا ہوں کراچی سے جی عبید خاطرمائی جی کو بہت سارا عید اور سبھی کو بہت زیادہ عید مبارک سبھی کو عید مبارک یا سبھی کو عید مبارک سبھی کو بہت عید مبارک اچھا میں سنجھے شاید سبھی بھائی کو آپ کہہ رہے ہیں اچھا اور کچھ کہنا چاہیں گے جی میں عمران بھائی سے بات کرنا چاہوں گا اگلی آواز آپ عمران آواز سنی السلام علیکم वाले कुण वाले कुण वाले कुण السلام علیکم وعلیکم السلام عمران بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین عمران بھائی آپ کی ناطے ماشاءاللہ آپ کی آواز اور آپ کی ہر ورڈ کی ادائیگی تو میں جان ہی رہوں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ بہت اچھا پیش کرتا ہے بہت شکریہ آپ کی آواز اور آپ کی جو ادائیگی ہوتی ہے اور آپ کی جو ریاضت ہے اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو بہت بہت بہت زیادہ اور کامیابی نے آگے محنت جو دکھائی دیتی ہے جو محنت کرتا ہے جو اسٹرگل کرتا ہے اللہ اللہ اس کو بہت زیادہ بس یہ آپ کی محبتیں ہیں بہت شکریہ آپ کا اور بھائی ماشاءاللہ تمام لوگ محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ ماشاءاللہ اپنی اپنی خوشبو عطا کی ہے السلام علیکم شاید یہ کال ڈراپ ہوگی ڈاکٹر اب تو میں ضرور پوچھوں گا کہ آپ کی عید کیسے گزرتی ہے سب سے پہلے تو میں بھی بہت زیادہ مبارکباد پیش کروں گا عید کی تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو جتنے ویورز ہیں اور جہاں تک عید کا تعلق ہے تو بچپن میں فادر کا سایہ ہم سے بھی چلا گیا تو اس وقت تو عید بہت ہی معلوم نہیں کیسے گزری لیکن والدہ کے ساتھ بہت اچھی عید گزری 2002 تک ماشاء والدہ کے انتقال کے بعد بہت, بہت بڑا گیپ آ گیا تو چار سال کا عرصہ جو گزرا میرے بھائی ماشاءاللہ بہت کوپریٹو ہیں اور ہم سب جوائنٹ فیملی میں ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھی گزرتی ہے لیکن اس سال کچھ چینجنگ یہ ہوئی کہ شادی ہوئی میری تو کچھ چینجنگ تھی یا بہت کچھ چینجنگ تھی آپ کہیں گے کچھ یا بہت کچھ میں سمجھ گیا دونوں جملوں میں زیادہ فرق نہیں ہے لیکن یہ کہوں گا کہ والدہ کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا لیکن ایک خوشی کی جو خوشی تھی وہ دوبارہ ہو گیا اس دفعہ معاملہ اور اچھا لگ رہا ہے اس دفعہ پہلی مرتبہ شادی کے بعد کی جو عید ہے اور خوشی ہوتی ہے لیکن آپ نے جو شروع میں ابتدا میں بھی کہا اور بار بار آپ اسی سینٹینس کو دہرا رہے ہیں کہ اسپیشل لوگوں کے ساتھ عید گزارنا تو میں نے ایسی بھی عید گزاری ہے اور یقین کیجئے کہ جن کے والدین نہیں ہوتے تو ہمیں اپنا خود احساس ہے کہ میرے والدین کا جب سایا گیا تو کتنا ہم لوگ پرابلمس میں تھے اور عید کی خوشیاں جیسے کچھ تھی نہیں اچھا آپ کے بھائی ماشاءاللہ عرفان بھائی ان سے بڑا ہمارا بھی ایک دریہ تعلق ہے میں نے دیکھا یہ بڑا کم ہوتا ہے بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں پر والدین کا انتقال ہو جائے اور بڑا بھائی جو ہے وہ ساری ذمہ داریاں ان کر لے لفظ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ جہاں ایک کمی ہے بہت بڑی کمی دیکھیں والدین کی کمی تو کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا یہ تو بات ہے لیکن بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں پر بڑے بھائی جو وہ تمام ذمہ داریوں کو جو ہے وہ ان کر لیں اپنے پروں میں جو ہے اپنے بھائیوں کو چھپا اس پہ کلام کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے مزمل بول رہا ہوں دمام سعودی عرب سے جی مزمل صاحب پہلے تو آپ کو عید مبارک خیر مبارک آپ کو بھی سب کو میری طرف سے عید مبارک خیر مبارک جناب کیا کہنا چاہتے بس آپ دعائیں آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں اور سب پیو ٹی وی کو ہماری طرح سے ہید ممبارک اور ہمارے ماں باپ کے لیے بھی آپ آج آج کے دن دعا کریں فوٹو گئی بدمل بھائی ماں باپ کا غم تو کوئی بھی جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا ان کا خلا کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا کب انتقال ہوا آپ سے والے کا میری عید کے دن فوٹو ہو گئی آج آج پہنچ کے دن پہلے دن عید والے دن عید والے دن اچھا یہ رمضان میں عید والے دن میں سمجھ گیا بالکل تو آپ کو تو بڑا ایک خلا کا محسوس ہو رہا ہوگا اپنی والدہ کے بعد اللہ میاں سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے تو مجھے یہ بتائیے مزمل بھائی جب پچھلی عیدیں آپ گزارتے ہوں گے تو آپ تو آ کے والدہ سے دعا لیتے ہوں گے سر پہ ہاتھ پھرواتے ہوں گے دس بوسی کرتے ہوں گے تو وہ تو آپ کو ایک بڑا خلا محسوس ہو رہا ہوگا